إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديلا أشهد أن لا إباه إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد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 ہم کیسے پا سکتے ہیں کامیابی ہم کیسے پا سکتے ہیں اور آج جنہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ان کا نام تھا شیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیویز عال شیخ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عل شیخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اور میں سے علی شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو انہوں نے آج خطبہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و شنابیان کی اور نبی علیہ الصلاط و پہ ضرور پڑا اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا کردار ہو اس بات کی گواہی دی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو یہ وسیعت کرتا ہوں کہ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ امت آج گٹاٹوں فتنوں مختلف مصیبتوں خطرناک چیلنج اور مکماری سے بھرپور منصوبہ بندیوں کے بنور میں ہے لیکن کی امت آج پھنسی ہوئی ہے فتنوں کا شکار ہے مصیبتوں کا شکار ہے منصوبہ بندیاں اس کے خلاف ہو رہی ہیں اور اہل اسلام کسی ایسی چیز کے منتظر ہیں جس چیز سے ان کے حالات درست ہو جائیں اور ایسی چیز کے منتظر ہیں جو ان کی زندگی کو پر سعادت بنا دے اور وہ منتظر ہیں کسی ایسی چیز کے جو ان کے خوشیاں اور خوشحالی لے کر آئے وہ منتظر ہیں کسی ایسی چیز کے جس سے تنگیاں اور مصیبتیں ڈر جائیں دور ہو جائیں میرے بھائیوں امام صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں بالکل ہمارے دل کی آواز ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امت کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اچھی خبریں ملیں لیکن روز بروز جو خبریں ملتی ہیں وہ اچھی نہیں ملتی ہر جگہ مسلمان کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے میرے بھائی یہ آج کا خطبہ جمعہ ہے آپ لوگ باہر جائیں ورنہ تک جائیں گے یہ آج کا خطبہ جمعہ اس کا تجمہ پیش کر رہا ہوں نام صاحب کہتے ہیں اس امت کی کامیابی و کامرانی اور اس امت کے لیے خطرات اور سعودوں سے بچاؤ تبھی ممکن ہے جب خالص دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے خالص دین اسلام کو ورنہ تو لوگوں نے آج کل اس دین کو بھی اسلام کا نام دے رکھا ہے جو عیسائیوں سے, سے لیا ہوا ہے ہندوؤں سے لیا ہوا ہے وہ کام ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں عیسائی اپنے چرچ میں کرتے ہیں وہی کام کئی مسلمانوں نے اپنا لیے ہے اسے دین کا نام دے رکھا ہے تیجے کو ساتویں کو چالیسویں کو بسی کو اسلام سمجھا جا رہا ہے تو امام صاحب اس کی بات نہیں کر رہے وہ کیا کہلے ہیں کہ مصیبتوں سے بچاؤ تب ممکن ہے کامیابی تب ممکن ہے خارس دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اس حارث دین کا تقاضہ یہ ہے کہ توحید ہو لیکن شرک سے پاک کون تو سی توحید ہر مسلمان توحید کا نام لیتا ہے لیکن بہت سے مسلمان جس توحید کا نام لیتے ہیں وہ توحید شرک پہ مبنی ہے قبر کو مشکل کشا سا ان سے بیٹے مانگنا ان سے کہنا اللہ سے بیٹا لے کر دو یہ سب چیزیں شرک ہیں اور پھر کہیں گے ہم توحید پہ امام سنگتیں کامیابی چاہتے ہیں تو اس دینی اسلام پہ آ جائیں جس میں وہ توحید ہو جو فرق سے پاک ہو عقیدہ درست ہو اور زندگی کے ہر حصے اور شعبے میں معبود واحد اللہ تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں زندگی کے کس شعبے میں میں بھائی ہوں آپ کی نگاہیں رکھنی ہوا ہیں زندگی کے کس صوبے میں, میں, میں اللہ کے سامنے جھک جائیں ہر شعبے میں یہ نہیں کہ نماز کی باری ٹھیک ہے کہ جی نماز کی بات ہم مانتے ہیں لیکن باقی رزق جیسے مرضی کماؤ چاہے بینک میں کام کرو چاہے چوری کا مال ہو چاہے ڈاکے کا مال ہو چاہے رشو کو نہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں ہر شعبے میں اللہ کے سامنے سر تسلیمیں خم کر کرنے اس کے بعد انہوں نے یہ عید پڑھی المؤمنون افلحل ممنون یقیناً وہ ہے جو صحیح ایمانوں میں ایمان لائے ہیں صحیح کامیابی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو صحیح طور پہ ایمان لائے اور ایک ہے غیر حقیقی کامیابی کیونکہ آج بہت سے باعث ہمتے ہیں کہ شاید جو کچھ کافر ملکوں کے پاس دولت ہے سائنس ہے ترقی ہے شاید یہی کامیابی ہے نہیں حقیقی کامیابی جو دنیا کے لیے بھی ہو آخر کے لیے بھی ہو وہ ان لوگوں کے لیے جو حقیقی طور پہ ایمان لائے ہیں آپ تھک جائیں گے یہ خطبہ بھائی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں بیٹھ جائیں اور آپ علی اسلط اسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے یہ لیکن کلمے کا کرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے کیوں میرے بھائی یہ تو وظیفہ ہم کرتے ہی ہیں تو کامیابی کیوں نہیں مل رہی لا اللہ ویسے کہیں جیسے صحابہ اکرام نے کہا دیکھیں بہت سے اہل مکہ نے یہ ڈرما پڑنے سے انکار کر دیا تھا کیوں ان کو پتہ اس کرنے کا مطلب کیا ہے ان کو پتا تھا اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے عبادت کے لیے حقدار نہیں ہے تو پھر اپنے بزرگوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کے سامنے سجدہ کرتی ہیں رقو کرتی ہیں جن کے نام پہ بکرے ذبح کرتی ہیں جن کے نام پہ موتیں مانتی ہیں لیکن آج مسلمانوں کا کنبہ پڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں دبی سب فرمائے لوگوں لہ اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے اس حدیث کو امام ابن خزمہ نے روایت کیا ہے ممت اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتی ممت کے حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک نے زندگی کے تمام تر قوانین کو اور زندگی کے تمام گوشوں کو اللہ کی شریعت کے تابع نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یادین آمنوں اے ایمان والو ایک کیا کرو رکو کرو وسط دوں کرو واب اور عبادت کرو کس کی ربکم اپنے رب کی تو سیدہ قبر والے کو نہیں رکو رکو کسی کہتے ہیں سرج پانے کا نام ہے اور آج ہم سر جھکا رہے ہوتے ہیں ادب کے انعام پہ جی میں ادب کے طور پر سر جھکا رہا ہوں میں اسی سے شریعت میں ڈھوکا ہے تو یہ سر جھکیں تو کس کے سامنے جکے اللہ کے سامنے بخیر اور خیر کے کام کرو لال تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دیکھ لیجیے کامیابی کہاں ہے تمہارے بات کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے رقو کرو اللہ کے لیے سجدہ کرو اللہ کی عبادت بھی مل جائے گی آپ علی اسات اسلام نے فرمایا جو مسلمان ہو جائے اور اسے مناسب رزق مل رہا ہو کتنا رزق مل رہا ہو ہم کہتے ہیں کامیابی اس میں ہے کہ پانچ ایک کو دیا ہوں پر آٹھ ہو یہ آپ فرما رہے ہیں جو اسلام پہ ہو مناسب رزق اسے مل رہا ہو اور اللہ نے قناعت کی دولت سے مالا مان کر میں کہوں یہ کامیاب ہے یہ کراٹ کیا چیز ہوتی میرے بھائیوں جی کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ رادی ہے یہ نہیں کہ کسان آدمے میرے پڑوسی کے پاس تین پلاٹ ہے میرے پاس صرف دو ہے جناب میرا رشتہ دار ہے اس کی نوے ہزار روپیہ تنخواہ میری صرف پچاس ہزار ہے روتے ہی رہنا یہ کراط نہیں ہے کہنا یہ ہے کہ اللہ نے دو بیٹے دیے الحمد للہ اللہ نے ایک گھر دیا الحمدللہ بہت خوش ہوں اللہ کے اوپر راضی ہوں اللہ نے کام دیے ہوئے ہیں ہاتھ دیے ہوئے ہیں پاؤں دیے ہیں میں نے کوئی اللہ کو پیسے کی جمانی کرایہ مت میں اللہ نے دی تو نہ دی ہے تو آپ نے فرمایا یہ کام کامیاب ہے میرے والے یہ کامیاب ہے کوئی مسلمان معاشرہ اس وقت تک خوشحالی استحکام رزب کی فراوانی اور امن و امان جیسی نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نے معاملات میں اللہ کو فیصل نہ مان لے فیصل کس کو ماننا ہے یعنی کہ جب جھگڑا آپس میں ہو جائے تو فیصلہ کس کا لینا ہے انگریزوں کا نہیں شریعت کو نافذ نہ کرے نبی علیہ اسفات اسلام کی سنت کو نہ اپنا لے جب تک یہ کام نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی خوشحالی نہیں ملے گی اس نہیں ملے گا علی تک کی فراوانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول وہ اولاک احمل مفلیح یہ مومن انہیں جب بھی اللہ اور اللہ کے فیصلے کی جانب بلایا جائے کیا وہ فیصلہ لینا ہے تو اللہ کی جانب آؤ غلام کی جانب آؤ فیصلہ لینا ہے تو نبی اسلام کی حدیث کی جانب آؤ تو وہ آگے سے مومن کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اللہ کا فیصلہ سنا اور مان لیا فرمایا اولا اکمول مفلی ہوں یہی ہے کامیابی پانے والے غلام صاحب ایسے بار بار لا رہے ہیں جن نے بتایا کہ کامیاب کون ہے تو کامیاب ہے جو کس کا فیصلہ ماں ہے اللہ اللہ کے رسول علیہ رہی ہے کا اور ہم دائیں بائیں مانگ رہے ہیں مذہب کے نام پہ بھی سیاست کے نام پہ بھی مذہب کے نام پہ بھی ہر آدمی اپنے موریوں کی طرف دھا رہا ہے اپنے مقصد کی طرف اپنی کتابوں کی طرف اور سیاست میں یہی کچھ ہے لیکن قرآن کیا کہنا ہے اللہ کی جانب یہ بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے یہ بتاؤ اللہ کے کی رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسلام بدحالی کی کسی بھی صورت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم تمام ذرائع کو گنہدار لاتے ہوئے جتنی بھی کوششیں کرنی یہ بدحالی اس وقت تک ذہن نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنی موجودہ حالت سے سچی توبہ نہیں کرتے آپ اپنے طرف سے جتنے منصوبے کہ اس سال کا بجٹ اتنا ہے اتنی سڑکیں بنائیں گے اتنے جہاز خریدیں گے اتنی ٹرینیں آئیں گی اتنی مرمتیں ملیں گی اس سے خوشحالی نہیں ملیں گی کیا کہہ رہے ہیں جب تک اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتے ہم اپنے رب کے مدد اور اپنے نبی علیہ سعد اسلام کی سنت کی مخالفت میں لگے ہوئے کامیابی کیسے ملے گی وقت آ چکا ہے کہ امت جو کہ مختلف مطلب قسم کی مصیبتوں اور دکھوں سے نگل رہا ہے وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے وقت آ گیا کہ رب کے سامنے امت جھک جائے اس کی مرضی کے مطابق اپنے معاملات کی سزا کرنے کی صورت میں توغع کرے امام صاحب بڑی اہم بات تھا لیکن توبہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ توبہ بات نہیں توبہ ہوا تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ آپ نے معاملہ شریعت کے مطابق بنائیں یہ کیا ہوگا سو سے توبہ توبہ بھی ہمیں دن پھر پینتی نوکری کے لیے جا رہے ہیں توبہ توبہ بھی پھر ہمیں دن کے لیے جا رہے ہیں یہ کون سی توبہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیہ لینی نہ ذکر نہیں لگا محمد یا امام والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جک جائیں جو اوپر سے نادل ہوا ہے جو قرآن اوپر سے نادل ہوا ہے اس ان کے دلوں کو جک جانا چاہیے مزید فرمایا وہ تو زمین اے یو ہل مکمین تم نے تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی یہاں پہ ہے وگرا امت گناہوں کی ڈگر پہ چلتی رہے گی گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتی رہے گی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کی راہ اس سے دور رہے گی گناہ کے اوپر گناہ کرتے رہیں حرام کاموں کا ارتکاب کرتے رہے اور پھر کہیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے نمبر ون بن کو وہ بن جائیں گے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا یا اندرمل خمر ول مسرو و نام کون تیب ہو لال لکھنؤ ہے ایمان والوں شراب ایپ میں پہلے کسی چیز کا نام آ رہا ہے شراب اور جا یہ انامی بانس یہ بیمہ گاڑی کا بیمہ انشورینس گھر کا بیمہ یہ سب جے یہ پورا اندازیاں سو روپے کی ٹکٹ خریدتی ہیں اور میتا پچاس ہزار روپے ہے یہ سب جی یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں ایمان والوں شراب جوا اور شرک کے لیے نفرت کردہ پینے اور فعال کے تیر سب یہ گندی چیزیں شکالی عمل ہیں ان سے دور ہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے تو شراب پینے میں کامیابی نہیں ہے جوئے میں کامیابی نہیں ہے شرک میں کامیابی نہیں ہے یہ جو فال کے تیر ہیں اور آج کل توتے وغیرہ توتے والے کے پاس جانا ہاتھ کی لکیریں دکھانا اس کا ہار معلوم کرنا شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی گھر باہر ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا ان سب چیزوں میں کامیابی نہیں ہے اللہ کہتے ان کو چھوڑ دو تو کامیابی چاہتے ہو مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں پوری امت اس وقت کی نکاح داخلی انتشار اختلافات اور ایسی لڑائی جڑوں میں دی رہی ہے جن کی وجہ سے کتنے مالک کا بازار گرم ہے اور امت کی پامالی ہو رہی ہے ایک دوسرے کا ذات کا مزہ چک رہے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے ور تنازع فتح شروع حوالی حکم کے منہ آپس میں مت لڑو ورنہ بزل ہو جاؤ گی تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور مسلمانوں پہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ جب تک جب ان کے حکمران اللہ کی نادل کرتا وہی کو نافذ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں داخلی انتفار بھی مبتلا کر دے گا مسلمانوں حصول کامیابی اس بات کے ساتھ منسلک ہے کہ پوری امت امر بالمعروف معروف وہ نہیں انل منتر کا فریضہ ادا کرے امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا میرے بھائیوں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا بھائی علی نماز کے لیے چلیں زکا دی اپنے نے ساتھ بھائی آپ نے حج بھی تک نہیں کیا میرے بھائی آپ گاڑی کیوں نہیں رکھتے امر بالمعروف معروف وہ نہیں انل منتر برائی سے روکنا بھی نیکی کا حکم دینا آسان ہے برائی سے روکنا ذرا بھائی آپ سود کی نوکری کر چھوڑ دیں آپ کی شلوار ٹکڑوں سے نیچے رہتی ہے کبیرہ گناہ دے یہ چھوڑ دیں چھوٹ چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں عیدت کرنا چھوڑ دیں شرک چھوڑ دیں تو امام صاحب کہہ کہ کامیابی تب ملے گی جب پوری امت محمد بالمعروف معروف اور نئیل منتقل کا فنیزہ ادا کرے گی معاملات سدھارنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ کہ تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو برائی کی طرف بلائے جو نکی کا حکم دے جو برائی سے روکے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جس وقت مسلمان اس سے ہٹ جائیں گے کس راستے سے کا حکم دینا برائی سے روکنا مسلمان اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو خسارے کا شکار ہوں گے تباہی کی جانب لوڑ جائیں گے اللہ فرماتی ہے ولاسری اثر کے وقت کی قسم زمانے کی قسم انگل انسان خسر سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں گاٹے میں ہے سوائے ان کے اللہ دین جو ایمان ہے وہ عامل اس سوالیہ نیکمل کیے کتنی چیزیں دو بالحق ایک دوسرے کو حق کی مصیحت کرتے رہے بھائی نماز پڑا کرو بھائی روما رکھا کرو بھائی زکاط دیا کرو و تا سب اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے کیا مطلب جب آپ کسی کو نکی کا حکم دیں گے آپ کی بہتری کرے گا آپ کو گانیاں دے گا آپ کو پتھر مارے گا تو کامیاب وہ ہے جو خود ایمان لائے نیک امن کیے ایک دوسرے کو حق باتیں بتائی اور تکلیفیں آئیں تو صبر کیا مسلمانوں کی کامیابی مانس اسلام کے نفاذ میں پشیدہ ہے جو کہ دین اعتدال ہے جس میں غلوب نہیں ہے تشدد نہیں ہے شدت پسندی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وقداج کا جاللہ امت وسطاؤں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے امت اعتدال دنیاوی کامیابی جس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرہ پھلے پھولے سب لوگ خوشحال ہوں ہر چیز کی ریل پیل ہو دہمی بکتیں ملیں یہ سب کچھ مید حصی اسباب اپنانے سے نہیں ہوگا دنیاوی کامیابی امام صاحب کہہ رہے ہیں صرف آپ کے منصوبوں سے ہی ملے گی اتنی سڑکیں بنانی ہیں اتنی ملاقیں دینی ہیں اتنی اکریں دینے سے نہیں ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقیقی مانوی اسباب بھی انہوں نے کام لانا ہوں گی اور اس کے لیے عقیدے پر استقامت اور شری منج کا انتظام ضروری ہے اللہ کہتے ہیں ممینک یجالم مخراجہ جو بن جائے پرہیزگار بن جائے گناہوں سے دور رہے اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے اور اس کو اللہ وہاں سے نظر دیں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملو من لفتحنا اگر شہروں والے بستیوں والے ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو ہم ان پہ آسمان و زمین کی برکوں کے بہت سے مسلمانوں نے استعمالی دور کے خاتمے کے بعد استعمال کسی کہتے ہیں میرے بھائی جب مسلمان ممالک پہ کافروں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو یہ استعمالی دور کے خاتمے کے بعد اپنی زندگی میں دھر شدہ نظریات اور افکار کو لاگو کرنے کا تجربہ کیا ان کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں فکری انعاد ہوا تسکری کمزوری آئی اقتصادی زموحانی کا شکار ہوئے اخلاقی گلاوٹ کا شکار ہوئے معاشرتی ٹوٹ پورٹ پھوٹ کے حصے میں آئی. جن کی استعمار نے ہمیں دیا ہے استعمار کی وجہ سے انگریز آئے پارکومنٹ میں یا کسی اور جب فرانسیسی وغیرہ آئے تو کیا ہوا احتساب کمزور ہوا ہمارا اور سوچ ہماری جو ہے وہ غلط ہو گئی اخراک ہمارے کمزور ہو گئے اور معاشرتی طور پہ ہم ٹوٹ پھوٹ کا ہو گئے ان درآمد افکار کی وجہ سے یہ جو باہر سے آئے ہیں ان درآمد افطار کی وجہ سے دنیا تو نہ بن سکے دین بھی تباہی برباد ہو گیا اب مسلسل عملی اقدامات کی روشنی میں زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ اب امت کو کتاب و سنت کے نور کی جانب لوٹ جانا چاہیے اور ان کو رہنما بنانا چاہیے کتاب و سنت کو رہنما بنانا چاہیے اب ان لوگوں کے لیے وقت آ رہا ہے جو غیروں کی تہذیب کے سامنے مدموش ہو چکے تھے جس نے ایسی اقدار متعارف کروائی جو زمینی حقائق ان اقداروں کو فوکز کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے زمینی چمک دمک ہے جن کی حقیقت تعداد پر خوبصورت نقش و نگار سے زیادہ کچھ نہیں جب انہیں عملی طور پہ نافذ کیا گیا تو ممالک کو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملا مسلمانوں کے وسائل تباہ و برباد ہو گئے ان کی معدنیات لوٹ لی گئیں بلکہ یہ ایسی تہذیب ہے کہ جو اللہ تعالی کے احکام سے عام شریعت سے آزاد ہے اس لیے سب مجھ کو چاہیے کہ اللہ کے شریر کی طرف لوٹ آئیں ممن الحسن اللّہ حکم الخومی قانون اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا قانون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اس لیے مومن اللہ سے ڈرو حقیقی مانو میں اپنے رب کی تعطیم کرو میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام سامعین کے لیے گناہوں کی کوشش طلب کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں یہ سب منی بخشنے والا لحت کرنے والا ہے یہ پہلا خطبہ تھا پھر دوسرا خطبہ انہوں نے اللہ کی ہمدوسنا بیان کی نبی علیہ السلام پہ درود پڑا اللہ کے تنہا مبودی برہقوں نے کی گواہی دی نبی علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسولوں نے کی, رسول کی گواہی دی پھر کہا امت اسلامیہ کے پاس سر بلندی اور کے کئی اسباب ہیں یہ کئی ایسے اسباب ہیں جنہیں اختیار کر کی کامیابی آپ پا سکتے ہیں اور یہ اسباب کسی اور کے پاس نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی ہے اللہ کہتے ہیں یا تم وہی سب بھی تھکدام اے ایمان والوں اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہیں دین پہ ثابت کرنی بھی دے گا دنیاوی کامیابی بھی دے گا آغت کی کامیابی بھی دے گا وہ سب بھی تخدام اور اللہ تمہارے قدم جما دے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے تحفظ کی ذمہ داری شریعت اور احتامات ریا کی تعمیل سمیت حرام کردہ امور سے اطلاع کے ساتھ مشروط ہے اللہ اس امت کی حفاظت کرے گا لیکن اللہ کی شرطیں کیا ہیں نمبر ایک شریعت پہ کریں اور حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں یہ اللہ کی شرط ہے ان اللہ اللہ نے کہا نمک کا دفاع کروں گا اس امت کا عمل، استحکام خوشحالی سب چیزیں بری امت کی جانب سے ایمان اور ایمان کے تقاضوں اسلام اسلام کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ مربوط ہے اللہ کہتے اللہ دین عمر ولم غل گل بھی سو ایمان ہم بدل نہیں مل بلا ہم کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کو امن ملے گا وہ بدید یافتہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ غلبہ تب ملے گا جب تم صحیح مانو میں ایمان لو گے وَلَا تحنوا وَلَا وَأَنتُمُ <مؤمنين> اس کے بعد انہوں نے یہ ایت پڑھی یا اے ایمان مانو ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے قریب کافر ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں اور جان لو کہ مطین کے ساتھ ہے لیکن کثیر اللہ اس عید کی تفسیر میں کہتے ہیں جب بھی کسی مسلمان بادشاہ کی بادشاہ قائم ہوئی اور اس نے اللہ کے احکام کی تعمیر کی اللہ پہ بھروسہ رکھا تو اللہ نے اس کے ہاتھوں دور سے ملکوں کو فتح کروایا اور اس کی وجہ سے دور سے علاقے آزاد ہوئے تو جس قدر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اسی قدر گربا اور کامیابی ملے گی تو میرے بھائی آگ کا حکمہ تھا اس کے بعد انہوں نے نبی علی اللہ کے دروج پڑھا اور اسلام پڑھا اور پھر دیگر دعائیں کی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کو سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق میں فرمائے اور اللہ تمام مسلمان حکمراںوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نہ فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا نئے فرما جو فوت ہو چکے ہیں ان کی وقف فرما اور ہم سب کی اولاد کو نیک بنا جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد نائ فرما و صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد و علی و صحب ادمائین